وشد ان سئی دھینا محمد نا دوں سل آلی و اصوی و بار کل مسمن کزی اما بعد فأعوذ بالله من بلا مین بسم بسمیلہ الرحمن رحیم وَأَقِيمُ الصَّلا تَوعَاتُ الزَّكَا تَ وَْكَعهُ مع الركين قالَا اللَّهُ تَعَلَ وَلَا يَحْسَبًا الذيينَ يَبُخَلُونَ بِمَا عَتَغُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هو خَيْرَ ال لهُم ببلْهُو شَرُّ اللَهُم سَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُ بهِهِ يَوْ الْ ولی اللہ میرا بِمَا ولام خبیر قابل احترام میرے مسلمان بھائیو یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالی کا ایک عظیم حکم زکوط کی فرضیت کا حکم ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے فریضے کو ذکر فرمایا ہے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بنی الاسلام ولا خمسن اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں شہادت اللہ الہ اللہ وان محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہے اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا جس کو توفیق ہو وہاں جانے کی اسی طرح سے ہی بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کا وہ تاریخی جملہ بھی ہے وہ اللہ وقات لنّا منفر قبئی نسلات وزرکا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا اللہ تعالی کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ لڑوں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو کچھ فتنے اٹھے تھے اس زمانے میں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ زکوات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا خوش آپ لیجیے ان کے مالوں سے زکوات تو جب حضور چلے گئے تو زکوات ختم ہو گیا زکوت کا دروازہ بند ہو گیا بس نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں ہوگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ہوں امت کے سب سے بڑے ہمدرد و خیر خواہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا رتبہ ہے انہوں نے فرمایا کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے اسی طرح صاحب حیثیت مسلمانوں پر جو کہ عقل ہو اور بالغ ہو اور نصاب کے بقدر مال رکھتے ہو ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور پرانی کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر فرمائی ہے جس کی تشریح حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس نے اپنے مال میں سے زکات کو ادا نہیں کیا تو اس کے مال کو قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل دی جائے گی اور فرمایا ایسا سانپ جو گنجا ہوگا اور وہ سانپ اس شخص کے گلے سے لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کھینچے گا اور کہے گا انا کنز کا انا مالوں کا میں تیرا خزانہ ہوں اور میں تیرا مال ہوں جس میں سے زکات ادا نہ کی گئی ہو جب یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے بطور دلیل کے قرآن پاک کی آیت پیش کی فرمایا اگر تم چاہتے ہو قرآن پاک میں اس کو دیکھنا تو فرمایا کہ ولا یخ سبن بما خلون بیما من فضلی ہوا خیر اللہ بل ہوا شر الم ما تو بخیلوبی ام القیاما یہ سر علی عمران کی آیت ہے چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھے وہ لوگ جو اپنے مالوں میں بخل کرتے ہیں بکل کسے کہتے ہیں یا بخیل کسے کہتے ہیں ہماری کتاب میں تو بخیل وہ ہے کہ ہمیں چائے نہ پلائے ہم اس کے دفتر چلے جائے وہ ہمیں کھانا نہ کھلائے تو ہم کہتے ہیں بڑا بخیل آدمی دیکھو میں گیا اس نے چائے بھی نہیں پلائی کھانا بھی نہیں کھلایا لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بخیل وہ انسان ہے جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو اور دیگر جو مالی واجبات ہوتے ہیں جیسے صدقہ فطر ہے قربانی کے موقع پر قربانی کرنا ہے اپنے اہل و عیال کا اس کے ذمہ خرچہ ہے تو جو واجبی خرچہ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا انسان بخیل کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یعنی زگات نہیں دیتے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے یہ ان کے لیے, ان کے لیے بہت برا ہے اور یہ ان کے گلے کا توق بن جائے گا یہ مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا اور اسی کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے ساتھ کی ہے کہ وہ سانپ بن کے اس کے گلے میں چپک جائے گا اور اسے ڈسے گا اور اسے کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں میں تیرا وہ خزانہ ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ تو زکوات کی فرضیت کی بات تھی زکوات ادا نہ کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذکر تھا اور حقیقت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر زکات آپ ادا نہیں کرتے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا زکات کی ادائیگی سے مال والے کا فائدہ ہوتا ہے زکات کا مانا کیا ہے زکات کا مانا ہے پاکی اور زکات کے معنی ہے زکات کو زکات اسی لیے کہتے ہیں کہ جب زکات ادا کر دی جاتی ہے تو اس سے مال پاک ہو جاتا ہے چنانچہ پرانی کریم میں جہاں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات لینے کا حکم دیا خل من ام والم سدا قتن تو زکی ہم ان کے مالوں سے زکات لے لیجئے تو ہی کہ اس کے ذریعے سے ان کا مال پاک ہو جائے گا وہ تز <وَتُزَكِّهِم> اور یہ لوگ پاکیزہ ہو جائیں گے تو گویا اگر میں زکات ادا نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کو مال کا میل اور کچیل فرمایا ہے اور اگر میلو کو چیل کپڑے سے نہ ہٹایا جائے تو کپڑا میلا ہوتا جائے گا نا قابل استعمال ہوتا جائے گا لیکن اگر اسے دھو ڈالیں گے صاف ستھرا ہو جائے گا دوبارہ استعمال کریں پھر دھو ڈالیں سبارا استعمال کریں پھر دھو ڈالیں پھر دھو ڈالیں دھوتے رہے اور اسے استعمال کرتے رہے اس کا میل اتارتے رہے ایسے ہی اپنے مالوں سے زکات کو نکال کر اس مال کو پاک کرتے رہے اسے استعمال کرتے رہے اسے, کرتے رہے اسے پاک کرتے رہے اسے استعمال کرتے رہے اور اگر ہم نے اس کو پاک نہیں کیا اس میل کو اندر چلنے دیا اس میل کو اندر چلنے دیا اور وہ میل چلتا رہا چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ اس مال سے اصل مالک بھی محروم ہو جائے گا اس لیے زکوات کے معنی ہی پاکی کے ہے کہ زکات کے ذریعے سے مال پاک ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایک فریضہ آیت کیا ہے اور صرف اس امت پر نہیں اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلاط و السلام کا ذکر فرماتے ہیں ود قرفیل اسماعیل ان کانا ساد کلواد و کانا رسول النبیہ و کانا یقم بسلاتی ود وکانا اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلاط جو تھے ایک تو صادق الوعد تھے وعدے کے پابند تھے سچے انسان تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے زکات کا حکم دیتے تھے وکان آئندہ رب بھی ہی اور اللہ کے بہت ہی پسندیدہ انسان تھے اسماعیل علیہ السلام و اللہ تعالی کو بہت پسند تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو زکوت کا بھی حکم دیتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں سطر میں پارے میں مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے واہ لَهُ لہو اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے ان انبیاء کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہینا فی الخرات و اقام اللہ و عیتا ازکا و کان یہ جو ہمارے انبیاء تھے یہ نمازوں کے اقامت کا اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے یہ بھی زکوۃ ادا کیا کرتے تھے تو اس لیے زکوٰۃ کا حکم جیسے اس شریعت میں ہے گزشتہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھا جیسے اللہ تعالی نے روزے کے متعلق کہا اس امت پر بھی روزہ فرض ہے گزشتہ امتوں پر بھی تھا اسی طرح اس امت پر بھی زکوت فرض ہے گزشتہ امتوں پر بھی زکات کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا زکوات کے دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں تیسرے پارے کا تیسرا رکو مصل اللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے پوری دو رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صدقات و زکوۃ کے متعلق اس کے فائدے ذکر کیے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے مسل اللہ فکون فیصدیل اللہ کا مسل حتم اب سب آسنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک بیج کی ہے کہ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس بیج سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں سوم بولا دن میں اتوح ہر بالی میں سو <سؤال> دانے تو ایک بیج کی برکت سے سات سو دانے نکلے اسی طرح ایک شخص جب زکات دیتا ہے ایک روپیہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے دیتا ہے اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کے جذبے سے دیتا ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسنی سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ فرمایا سات سو گنا حالانکہ آپ حضرات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عام ضابطہ ہے نیکیوں کے بارے میں وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو ایک نیکی ہمارے پاس لائے گا تو ہم اسے دس نیکیوں کا اجر دیں گے یہ اللہ کا ایک عام ضابطہ ہے یہ کم سے کم ہے بقیہ پھر ہر شخص کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے کہ کون کتنے اخلاص سے آیا کتنے جذبے سے آیا اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتنی تابے داری ہے وہ پھر افس کا اپنا معاملہ ہے لیکن ایک عام قانون جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق اس ایک نماز کا کم سے کم اجر کتنا ہے دس گنا میں دس نمازوں کا جواب ملے اور رمضان میں ستر ہے اب یہ تو عام نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دس گنا کہا لیکن جب باری آئی زکوت کی جب باری آئی صدقات کی جب باری آئی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے کتنا پیار ہے کہ قانونی بدل دیا کہا یہاں شروع ہی سات سو سے ہوتا ہے جب آپ کسی کو زکات دیتے ہیں آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں آپ کسی قرض دار کے قرض کو اتارتے ہیں آپ کسی بیمار کا علاج کرتے ہیں آپ کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے میں مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے قانون ہی بدل دیا کہ وہ دس گنا قانون ایک طرف ہو گیا وہ عام لےکیوں کے لیے لیکن اگر تم میری مخلوق کی ہمدردی کرتے ہو تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا کہاں سے ہوگا سات سو سے اس کا آغاز ہوگا ولہف الم شاہ اللہ دگنا چگنا جتنا چودہ سو پتنی اٹھائیس سو ہزاروں کہاں لے جاؤ وہ اللہ کی مرضی ہے وہ پھر تمہاری نیت اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن شروع کہاں سے ہوگا آم نیکیاں کہاں سے شروع ہوگی دس گنا سے اور صدقے کی نیکی اور زکات کی نیکی اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی کہاں سے شروع ہوگی یعنی کتنا وہ رب ہم پہ مہربان ہے کہ ہم ایک روپیہ دے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا سات سو گنا ملے گا اور جو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اللہ ان کے مال کو بڑھاتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم علیہ سلاد وسلام نے فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ منفک خلفا یا اللہ یہ جو خرچ کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو اس کا بدلہ عطا فرما دیجی کون دعا کرتے ہیں فرشتے دعا کرتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالی کے حکم کے بغیر کوئی کام اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے خود ہی کھڑے ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں تم یہ دعائیں کرو میرے ان بندوں کی اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ دعا کریں گے تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی شبہ ہے اور یہ تو تجربے سے ثابت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کو متوجہ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ کے منفقا خلفا یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو خوب بدلا فرما اور پھر خرچ کہاں کرنا ہے ایک تو مسئلہ واضح ہے کہ جو بھی غریب آدمی ہے صاحب نصاب نہیں ہے فقرا مساکین یتیم بیوہ مستحق لوگ لیکن اس میں اسلام نے ترجیح خاندان کو دی ہے اسلام کا نظام انتہائی عادلانہ اور انتہائی بہترین اور مضبوط نظام ہے اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے چیزوں میں سب سے پہلے اپنے خاندان کو ترجیح دی جائے اور پھر اسلام نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اس کا اجر عام فقیر کے مقابلے میں دگنا ہے اگر عام فقیر کو آپ نے دیا اور آپ کو سات سو نیکیوں کا اجر ملا تو آپ نے اپنے رشتہ دار کو تلاش کر کے دیا تو آپ کو چودہ سو ازر ملے گا دگنا ملے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو یہ چاہے جو اس بات کو چاہے کہ اللہ تعالی اس کے رزق میں فراخی کرے جو اس بات کو چاہے کہ اللہ تعالی اس کے رزق میں فراخی کرے اور اس کے عمر میں برکت دے فلی سل رحم ہوں سلا کرو اپنے ضرورت مند بھائی ہے بہنیں ہیں اور آئزہ و اقارب ہے آپ ان کی مدد کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں وہ ساتھ دے اور آپ کی عمر میں برکت دے آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں اپنی فیملی والوں کا خیال کرے اپنی برادری والوں کا خیال کرے اللہ کے نبی فرماتے اور کون آج لوگ کہتے جی وظیفہ بتاؤ کاروبار نہیں چل رہا وظیفہ بتاؤ کوئی عمل بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین وظیفہ بتلایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ہمدردی کرو رمضان ہے، ان کے راشن کا پوچھو عید ہے ان کی عیدی کا پوچھو ان کے کپڑے کا پوچھو ان کے بچوں کے اسکول کی فیسوں کا پوچھو ان کی بجلی کے بل کا پوچھو ان کے قرضوں کا پوچھو جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ راحت اللہ کی مخلوق تک اپنی توفیق کے مطابق پہنچانے کی کوشش کرو ارحمو من منفل عرض ہم حکم منفی سما اے زمین پہ رہنے والو تم زمین والوں پہ ترس کھاؤ آسمان والا تم پہ ترس کھائے گا زمین والوں پہ ترس کھائے تو آسمان والا اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہ ترس کھائے گا ہمیں پتا ہے کہ یہ مجبور ہے یہ قرض دار ہے یہ پریشان ہے اس کو تکلیف ہے اور اس کے باوجود استطاعت رکھنے کے باوجود اگر میں نے اپنے اس مسلمان بھائی اور اس رشتہ دار کی مدد نہیں کی نبی کریم علیہ السلام نے فرما یاد رکھنا تم تکلیف میں آو گے اور اللہ تمہیں بھی ایسی تنہا چھوڑ دے کوئی تمہاری بھی مدد نہیں کرے کبھی آنکھیں نہیں پھیرنی چاہیے اگر مجھے پتہ ہے یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا پڑوسی ہے یہ بیچارا تکلیف میں ہے اور مجھے اللہ نے توفیق بھی بساقات کچھ بولنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے بس اوقات میرے دو لفظ بولنے سے اس کا کام ہو جاتا ہے لیکن میں کہ تو میں کیوں بولوں میں کیوں اپنی ریسپیکٹ خراب کروں میری ویلو میں کیوں وہ ایک نمبر کم ہو جائے گا کہ یہ اس کے لیے بول رہا ہے ارے ریسپیکٹ کیا ہے عزت للہ العزہ ولرسولہ ہی عزت اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے ایمان والوں کی ہے جو ایمان و عمل سے عزت ملتی ہے بناوٹی نمبرات جو ہم نے بنا رکھے ہیں اور یہ بناوٹی ریسپیکٹ جو بنا رکھی ہے اس سے کچھ نہیں ہونا ارے آپ کے کہنے سے ایک مسلمان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے آپ اس میں بھی بخل کر رہے آپ کے سفارش سے کسی کا کام حل ہوتا ہے آپ کے کہنے سے کسی کا کام حل ہوتا ہے آپ کے کچھ دینے سے کسی کا یہ آپ کا نہیں ہے و, والارض، آسمان و زمین کی کی وراثت کس ہے اللہ کی آج اس مکان کا مالک کوئی ہے کل جب نہیں ہوں گے عظیم صاحب تو پھر اس مکان کے مالک عظیم صاحب ہوں گے جب انتقال ہو جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا یہ مکان کس کا ہے عظیم صاحب کا تھا تو اگر آپ کا تھا تو ساتھ قبر لے جاؤ نا نہیں تھا پیچھے والوں کرے گے پیچھے والے جائے گی کسی اور کے پاس یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا اس میں برکتیں ہوں گی ہمارے نسلوں کے لیے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس پر آخرت کی راحتیں دنیا کی خوشیاں برکتیں عطا کریں نے تو یہی کہا تھا جب موسا علیہ السلام نے اس سے کہا کہا نے کس چیز کی زکات میں نے کمایا میں نے محنت کی آگے مولو صاحب سر اٹھا کے زکات دو بھائی چلو بھائی علیہ السلام موسا چلے مولو صاحب کوئی جگہ تو نہیں محنت کی اتنا پیسہ کمایا مولوی صاحب آ جناب ڈھائی فیصد نکالو اللہ کے نام پہ تو کیا ہوا کارون کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دیا اس مال نے اس کو دن سا اس لیے کہ وہ اسے اپنا سمجھ رہا تھا نہ مال میرا ہے نہ جان میری ہے نہ گھر میرا ہے یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے اللہ نے مجھے استعمال کے لیے دیا اس اللہ کا احسان ہے کتنے لوگ ہیں جو فٹ باتوں پہ سوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پلوں کے نیچے راتے گزارتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ایک وقت کے کھانے پہ گزارا کرتے ہیں میرے دوستو ہم ان سے سبق حاصل کریں کروڑوں انسان کروڑوں انسان جن کو چھت حاصل نہیں ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ دنیا کی معلومات آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے کروڑوں انسان جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے کروڑوں انسان جو صرف ایک وقت کے کھانے پہ گزارا کرتے ہیں دو وقت کا نہیں کھاتے ہیں ہم تو پتہ نہیں صبح ناشتہ الگ ہے پھر دس بجے کیا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں عمر بھائی جی برنچ اور پھر کرنچ اور پھر پتہ نہیں شام اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں اس اللہ نے ہمیں توفیق دیے ہم اللہ کا یعنی ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ آپ نے ہمیں اتنا دیا وہ بھی تو انسان ہے لہذا اپنے زکوٰۃ کا صحیح حساب کر کے اپنے مالوں میں سے اس کو ادا کیا جائے اور نصاب اس سال تقریباً 35,500 کچھ روپے اخبار میں میں نے اس دن پڑھا تھا ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت یہ نصاب ہے تو جس شخص کے پاس بھی 35,000 سے کچھ اضافی رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے وہ زکوۃ ادا کرے گا لہذا ایسے تمام بچے بچیاں ہماری جو بالغ ہیں اور ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے والدین دیتے ہیں یا اس طرح موقع بوقع ان کو ملتے ہیں تو اگر ان کے پاس بھی پینتیس چھتیس ہزار روپے ہیں اگرچہ وہ کاروبار نہیں کرتے پڑتے ہیں لیکن رقم موجود ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے مال سے اپنے رقم سے زکوٰۃ کو ادا کیجئے یہ آپ پر فرض ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں ایسے ہی آپ اس سے بھی ادا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر وانا الحمد اللہ رب العالمی